نے ایک اور استعمال کیا کہ سودے بازی کے ساتھ ساتھ ابو طالب پر زور ابو طالب نے کہا کہ میرے پیارے صبر سے کام لو تمہاری قوم کے لوگ تمہارے ساتھ جو معاہدہ کرنا چاہتے اس میں تم ان کے ساتھ بھی سودا کریں ہاتھ میں سورج ملا کر کے اور میرے پائیں ہاتھ میں چاندھی چاند لا بھی کر کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنے اس کام سے چچا کے دامنے شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آپ کی دہا دیے برفت نے فرمایا قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن مجھے یہ فرد ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا میرے ہاتھوں میں لا کر چاند صورت بھی اگر رکھتے میرے پیروں تلے روئے زمین کا مالو ذر رکھتے خدا کے کام سے میں بعد ہرگز رہ نہیں سکتا وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى ألمه شديد القوى ذو مرة فاستواه وهو بالأفق الأعلى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَادِرَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى إِذْ دُسُرَتِ الْمُنْتَهَى إِنَّ دَاهِيَةَ الْجَنَّةِ اِذْ يَغْشَ السِّدَرَةَ مَا يَغْشَا مَا ذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصلاة وصلاة على رسوله الكریم اما بعد حاضرین ملیس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حقیقت و نصیحت کی یہ ساتویں خست ابھی کچھ دیر میں شروع ہونے جا رہی ہے قبل اس سے کہ یہ کڑی شروع ہو ہمارے ذہنوں میں وہ باتیں آنی چاہیے کہ اس سے قبل درس میں یا اس سے پہلے والی کڑی میں ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ سنا تھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ میں توحید بلند کیا مکہ کی گلیوں کے اندر مکہ کی آبادی میں لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا شروع کر دیا تو اس کا ری ایکشن کیسے کفار مکہ کے ساتھ تھا اس کا رد عمل کفار مکہ نے کس طریقے سے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کیا کیا تدبیریں انہوں نے اختیار کی تفصیل کے ساتھ ہم نے تدبیریں سنی تھی کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے کبھی آپ کو لالچ دیا تو کبھی آپ کو ڈرایا کفار مکہ کی ٹیم آپ کے دربار میں پہنچتی ہے کہتی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد عربی اگر آپ مال چاہتے ہیں تو مال آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں آپ کسی حسین عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اعلیٰ عہدہ اور آدھا منصب چاہتے ہیں وہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں اگر آپ بیمار ہیں تو کہیں اچھی جگہ پر علاج کرانے کے لیے بھی ہم تیار ہیں بہرحال کبھی اس حربے کو اختیار کیا گیا تو کبھی آپ کے چچا بطالب کی خدمت میں پہنچ کر وہاں پر سفارش کی گئی بہرحال کہیں گنڈا گردی تو کبھی آپ کو مجنون کہا گیا کہیں آپ کو شاعر کہا گیا ہر طریقے سے ہر ممکن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت تو ہیت کے کام سے روکنے کی مکمل کوشش کی گئی حتیٰ کہ وہ دن بھی آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان لینے کا ارادہ کیا گیا پلان بنا گیا پورا منصوبہ بنایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرکار کس طریقے سے روکا جائے تو لہذا ان بہت سارے کتنے ایسے ازباب تھے پانچ چھ ازباب پانچ چھ طریقے جو کفار مکہ نے اختیار کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس کیا تھی انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور چیز سے اعتراض نہیں تھا کسی اور چیز سے انہیں تکلیف نہیں تھی تکلیف تھی تو وہ صرف اور صرف دعوت اسلام کی تکلیف تھی کہ اسلام کی یہ دعوت بند ہو جائے کل میں تو کی یہ دعوت بند ہو جائے جس کے بدلے چاہے محمد جو لینا چاہے صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی جواب تھا ابو طالب کے سامنے کہ کہا کہ اگر ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا چچا جان پھر بھی میں اس اسلام کی دعوت سے باز آنے والا نہیں ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل تھا تو ان اور اللہ چیزیں تحقیق کے ساتھ سنتے ہیں میں بلا تاخیر فضیلت الشیخ استاد محترم مقصود حسن صاحب اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ساتویں کڑی کا آغاز فرمائے السلام علیکم و اللہ الحمد اللہ الرحمن الرحیم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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وحل العقدة من لساني يفقه قولي عزيز ساتيو قابل احترام دینی بھائیوں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ فداو ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے سیرت کی یہ ایک کڑی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا ایک اہم جز آپ کے سامنے رکھا جائے گا جس میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت سے دروس و ابر پوشیدہ ہیں ہمیں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ آخر ہمیں ان اسباق سے کیا سبق لینا ہے اور کیا درس لینا ہے دیکھیے بات پچھلے درس میں یہاں تک پہنچی تھی کہ مکہ کے مشرقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو طالب جو اگرچہ حالت کفر پر تھے لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے معین معین اور پورے مددگار تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا کے ساتھ خصوصاً اور عموماً پورے بنو حاشم اور برو متلب کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سودے بازی کی پہلے تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دینے کا وعدہ کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ آپ کو ہم مکے کا سردار بنا دیتے ہیں آپ کے آگے اور پیچھے لوگ چلتے رہیں گے اگر یہ نہیں تو ہم اور آپ یہ اتفاق کر لیتے ہیں کہ ایک سال یا کچھ دنوں تک آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور دوسرے سال یا دوسرے مرحلے میں ہم آپ کے رب کی پوجا کریں گے جس پر یہ بات شاید پچھلے ہفتے رکھی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس کا جواب بڑی سختی سے دیا کل یا ائی کافروناتا بدون اے کافروں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ بسا اوقات یہ لہجہ بڑا سخت رہا ہے کہ اللہ تبارک وط نے فرمایا کل افغیر امرونی ابدو ایل جاہلون اے جاہلو اے بے وقوفو کیا تم یہ چاہتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کریں جس کی عبادت تم کرتے ہو کیا ہم بھی غیر اللہ کی عبادت کریں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا بعض روایات میں جیسا کہ اب مجھے میرے ذہن میں نہیں ہے کہ پچھلے ہفتے یہ بات ہم نے رکھی تھی کہ نہیں کہ انہوں نے مکہ کے ایک خوبصورت بڑا ہی تندرست صحت شکل و صورت کے لحاظ سے بڑا ہی ایک اچھا نوجوان عمرہ ابن ولید کو لا کر کے پیش کیا کہ آپ اسے لے لیں اور اس کے بدلے محمد اللہ مسلمت کو ہمارے حوالے کر دیں کہ ہم ان کا سفایا کر کے ایک قصہ ہی تمام کر دیں لیکن ابو طالب اس پر بھی راضی نہیں ہوئے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اس وقت ابو طالب کی عمر ہے اسی سے شاید ہی اوپر رہی ہو یعنی بالکل بوڑھے ہو گئے تھے اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ان کی یہ ہمت پھر آخر میں مکہ کے لوگوں نے ایک اور حربہ استعمال کیا کہ کی سودے بازی کے ساتھ ساتھ ابو طالب پر زور دیا اور ان کا ایک وقت اکٹھا ہو کر کے ابو طالب کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے بھتیجے نے تو حد کر دی ہمیں بیوقوف کہتا ہے ہمارے باپ دادا کو بے کہتا ہے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اس سے آپ روکیں اور نہ آپ ہمارے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں ابو طالب ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی وسلم کو سچا سمجھتے تھے لیکن چونکہ مسلمان نہیں تھے اس لیے ایمانی قوت نہیں بلکہ ان کے اندر خاندانی حمیت یہ بول رہی تھی لیکن جب اتنا بڑا دباؤ بڑھا تو ان کے بھی پیر میں لگزش ہوئی انہوں نے عقیل سے حضرت ابو اریبن طالب کے بھائی عقیل سے کہا, کہا کہ جاؤ میرے بھتیجے کو بلا کر کے لے آؤ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چھوٹے سے گھر میں یا چھوٹے سے خیمے میں آپ کہیں پناہ گزین تھے یہ مشترک حاکم کی روایت ہے کی زبانی ہے وہ انہیں بلا کر کے لے آئے سخت دھوپ تھی بالکل ٹھیک دوپہر کا وقت تھا ابو طالب نے کہا کہ جانے ہم میرے پیارے بھتیجے اب اس بوڑھے چچا کے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ رکھو جس کو یہ اٹھا نہ سکے صبر سے کام لو تمہاری قوم کے لوگ تمہارے ساتھ جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں اس میں تم ان کے ساتھ کچھ سودا کر لو یا کم سے کم اتنا تو ضرور ہو کہ ان کے خداؤں ان کے خداؤں کو ان کے معبودوں کو برا بھلا کہنا حالانکہ برا بھلا آپ گالیاں نہیں دے دیتے برا بھلا کہنا کیا تھا صرف یہ تھا کہ آپ یہ کہتے تھے کہ یہ کسی چیز کے لائق نہیں ہے یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے یہ ذرے کے بھی مالک نہیں ہے جنہیں تم اپنی قیمتی چیزوں کا خا گلے کی شکل میں ہے مال کی شکل میں ہے کسی بھی شکل میں ہے جو ان کے در پہ لے جا کر کے نشاور کرتے ہو یہ تو ایک ذرے جیسا کہ اردو میں ایک بڑا مشہور محاورہ استعمال کرتے ہیں کہ پرے کاہ کے پرے کا کے بھی مالک نہیں ہے ذرے کے بھی مالک نہیں ہے آخر تم ان کے سامنے اپنا سر کیوں جھکاتے ہو صرف آپ کا یہ کہنا تھا آپ گالی نہیں دے دیتے آپ صلی اللہ ولی وسلم نے دیکھا کہ اب چچا کے پائے سے کے اندر لگزش آ رہی ہے آپ صلی اللہ ولی وسلم اللہ تبارک وطالعہ کا وعدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان آپ اس سورج کو دیکھ رہے ہیں کہا کہ ہاں کہا جس طریقے سے آپ کی قوم کے لوگ اگر میں ان سے مطالبہ کروں کہ اس سورج سے ایک ٹکڑا لا کر کے مجھے دے دیں اس سورج سے ایک شعلہ لا کر کے میرے حوالے کر دیں جیسا کہ وہ یہ نہیں کر سکتی ویسے میں بھی اس دین کی دعوت سے باز نہیں آ سکتا جس طریقے سے ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سورج سے ایک شولا لا کر کے ہمیں دے دیں ایسے ہی میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ان اپنے دین کو کی دعوت کو بند کر دوں بعض روایات میں ہے جس پر علماء نے کلام کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں دائیں ہاتھ میں صورت بھی لا کر کے رکھ دیں اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنے اس کام سے رک نہیں سکتا حفیظ جالندھری نے ان کی شاہنما کے اندر بات چیزوں کا نقشہ بڑے عجیب اندازے پیش کیا اس کا بھی نقشہ حفیظ نے عجیب اندازے پیش کیا کہ چچا کے دام شفقت کو جب ہڑتا ہوا پایا تو ہو کر آپ دیدہ دہا برحق نے فرمایا قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن یہ سب شیطان کے ساتھی ہی بڑے ہو کر بشر دشمن و ظلم کے آدھی چلے طوفان آ جائے مٹانے کو میرے حامان اور شداد آ جائے کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا مجھے یہ فرد ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا میرے ہاتھوں میں لا کر چاند صورت بھی اگر رکھ دے میرے پیروں تلے روئے زمین کا مالو زر رکھ دے خدا کے کام سے میں بعد ہرگ رہ نہیں سکتا یہ بہت جھوٹے ہیں میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا میرا ایمان ہے میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے کسی امداد کی حاجت نہیں اس کی رضا بس ہے میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعلی ہے وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاض جی میں جب ابو طالب نے دیکھا تو کہا بیٹا جاؤ جو کچھ کرو تو تمہیں کرنا ہے کوئی بھی تمہارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا جب قریش کی یہ حکمت بھی کام نہیں آئی تو آخر میں اب کیا, کیا ان لوگوں نے اپنی ساری قوت اور ساری طاقت کو صرف کر دیا کس چیز پر مسلمانوں اور مسلمانوں کے رسول کو تنگ کرنے اور تکلیف دینے میں نتیجہ کیا ہوا کہ سن پانچ ہجری رجب کا مہینہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو کہا کہ ایسا کرو کہ تم لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ ملک حبش چلے جاؤ جسے آج ایتھیوپیا اور ارتیریا کہا جاتا ہے یہ علاقہ ہے جسے آج ایتھیوپیا اور ارتیریا کہا جاتا ہے یہ علاقہ ہے ہم نے سنا ہے کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا جہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا لہذا تم لوگ ہجر کر کے وہاں پر چلے جاؤ چنانچہ پوشیدہ طور پر چھپ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجازت کے بعد گیارہ مرد اور چار عورتیں گیارہ مرد اور چار عورتوں کا قافلہ مکہ مکرمہ سے شام کو نکلا رات کو نکلا چھپ کر کے اور جدہ جانے کے بجائے اس نے اور جنوب کا راستہ استعمال کیا آج ایک جگہ ہے سمندر کے کنارے شعبہ اس جگہ اس پرانے اس وقت بھی وہاں ایک, ایک بندرگاہ کی حیثیت رکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ اکرام وہاں پر پہنچے اور وہاں پہنچنا تھا کہ اللہ کی حکمت دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے دو تجارتی اور سامانوں کا جہاز بالکل لینڈ کرنے کے لیے جانے کے لیے تیار تھا سمندر میں جانے کے لیے جب یہ مسافر سترہ یا اٹھارہ کی شکل میں وہاں پر پہنچے تو بڑے سستے میں انہیں دونوں کشتیوں نے بیٹھا لیا صرف نصف دینار کے اندر نسف دینار میں انہیں بیٹھایا اور لے جا کر کے مسوع جو ایک جگہ ہے وہاں پر انہیں اتار دیا مکہ کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ عثمان تو دکھائی نہیں دے رہا ہے مکے میں زبیر تو اب مکے میں ہے ہی نہیں عثمان ابن مدم تو دکھائی نہیں دے رہے عبد الرحمان ام نے بھی نہیں ہے عبد اللہ امن مسروط بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں آخر معاملہ کیا مزید تحقیق کیا تو عثمان بھی نہیں عثمان کی بیوی بھی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ تھی ارے ابو سلمہ بھی نہیں ہے اور ان کی بیوی ام سلمہ بھی نہیں رضی اللہ عنہ مجمع یہ کیا مانج ہے ان کو یہ خبر مل گئی کہ یہ لوگ یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے لہذا ان کا پیچھا کرنا شروع کیا پیچھا کیا جدہ کی طرف گئے یہاں کوئی نہیں آیا اور شعیبہ کی طرف گئے تو معلوم ہوا کہ ہاں یہاں کچھ لوگ آئے تو تھے لیکن ہجرت کر کے چلے گئے اس طریقے سے وہ لوگ کافروں کی پکڑ سے بچ کر کے نکل گئے وہاں انہیں بڑا سکون ملا بڑا آرام ملا اور وہ ادھر بھی خبریں بھیجنے لگے کہ مزید اور بھی لوگ اگر آنا چاہتے ہیں مزید لوگ اور آنا چاہتے ہیں تو ہجرت کر کے چلے آئے ساتھیوں یہ رجب کا معاملہ ہے لیکن رمضان میں مکہ مکرمہ میں ایک عجیب حادثہ پیش آیا مکہ مکرمہ میں ایک عجیب حادثہ پیش آیا ہوا یہ کہ سورہ و میں نازل ہوئی سوریہ و و نظمید ماب بل صاحب کو ما یونتی کو عجیب انداز ہے اس سورت کا اس سورت کا جو بالغانہ انداز ہے اس کے ساتھ مکہ والوں کو ایک چھٹکار بھی ہے میرا اندازہ لگائے آپ پڑھ رہے ون نجمی ہوا مابلہ صاحب کم وماغ وہ ما یونتی ومَا وَمَا <يُحَا> کی۔ سمت ستارے کی جب وہ گرے جب وہ ڈوبنے لگے ماض اللہ صاحب تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہے نراستہ بھٹکا ہوا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا یہاں تک کہ اس کی طرف کوئی وہی کی جائے آخر تک اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب پھٹکار سنائی ہے انہیں تو آلائی ربی کے تطا اللہ تعالیٰ کی کن کن آیتوں کے بارے میں تم شبہ کرو گے اب ہم انحد الحدیث تم اس حدیث پر شبہ کر رہے ہو تعجب کر رہے ہو مطلب حقون والا سبکون تم ہنستے ہو تمہیں تو رونا چاہیے وارن تم صاح تم گانے کے اندر مشغول ہوابدو جھگو اللہ تعالیٰ کے لیے سجئے ہوئے اجیب انداز سورت صورت کہا شروع سے آپ آخر تک آکاش کے آپ لوگ ترجمہ پڑھ سمجھتے اس کا اور سنتے پڑھتے جائیں آپ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نادر ہوئی رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا مجھے حرام تشریف لے آئے اور سارے کے سارے بڑے بڑے مکہ کے جو چغادری اور بڑے بڑے وڈیرے تھے سارے سارے وہاں پر بیٹھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے انہیں مخاطب کر کے یہ سورت پڑھنا شروع کر دیا اللہ تعالی کی عدمت قرآن کی حقانیت اللہ تبارک وطالعہ کی ربوبیت و کے ساتھ ساتھ ان کے باطل معبودوں پر بھی چوٹ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افر تم اللہ تبزا منا سارا سے میں تمہ ان تم آبا حکم ما انصل اللہ بھی من سلطان اجیب انداز ہے کیا تم دیکھتے ہو لات کو اور منات کو اور ایک آخری زلیل منات کو بھی لات اور ارسا کو اور منات کو بھی اجیب تمہارا معاملہ ہے تم نے عزیز سے عرضہ بنا لیا معنت عزیز کا اللہ سے مناس سے منات بنا لیا مؤنث بنا لیا تم اپنے لیے مرد پسند کرتے ہو لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لڑکے پسند کرتے ہو؟ یہ کیا تماشا حجیب صورت کا انداز ہے آپ علیہ وسلم آئے پڑھنا شروع کر دیا حالانکہ وہ لوگ قرآن پڑھنے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے وخار اللہ کفرولہ تسمولی حادل قرآنی ولغفی کافروں نے کیا کہا کیا کہتے ہیں کافر اس قرآن کو سنو نہیں بلکہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو وہاں پر شور شرابا کرنا شروع کر دو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر ایک عام خاری پڑھتا ہے تو ہم اور آپ ہمارے یہاں پر کیسی کیفیت تاریخ ہو جاتی ذرا سوچیں آپ جب کہ لوگ سمجھتے ہی نہیں اس کے مانو کو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں اور ان لوگوں کے سامنے جو عربی کے فصاحت اور بلاغت سے اچھی طریقے سے واقف ہوں ان کے اوپر اس کا کیا اثر ہوگا ایک سعودی بچے نے جاپان میں ایک فنکشن کے موقع پر قرآن مجید کی تلاوت کی تھی اس پر ایک نامہ نگار عورت مسلسل قرآن تلاوت سن کر کے مسلمان ہو گئے بھلا بتائیے وہ مانا مفہوم کو نہیں جانتی تھی صرف قرآن کے جو انداز ہے اس کو سن کر کے تو چیز جائے کہ مکہ کے جو لوگ ہیں ان پر کتنا اثر ہوا ہوگا تو چنانچہ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری آیت پوری صورت پڑھے اور آخر میں آپ نے یہ آیت پڑھی فرض دلہ وابدو جھکو اللہ تعالی کے سجدے میں اور اللہ کی عبادت کرو تو کہا اپنے اوپر مکہ کے مشرقین کو بھی قابو نہیں رہ گیا آپ نے سائدہ کیا مسلمانوں نے سائیدہ کیا اور ان میں سے بھی تقریبا ساروں نے سیدا کر دیا دو آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سیدا نہیں کیا دو آدمی کے بارے میں ایک امیہ اس نے تکبر سے کام لیا کہا کہ میں زمین پر اپنا سر رکھوں ارے بد بختی باطل معبود جن کے ہاتھ میں خوش ان کے سامنے تو سر جھکاتے ہو لیکن اللہ کے لیے نہیں لیکن اس پر بھی اتنا اثر ہوا کہ اس نے زمین سے مٹی اٹھائی کھانے کا اور اس کے اوپر اپنے پیشانی پر اٹھنے کہا کہ یہ میرا سیدا ہے اور دوسرے حضرت مختلف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا اس نحمد کی روایت ہے میں اس مجلس میں موجود تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی تلاوت کی ہے تو سارے لوگ سجدے میں گر گئے لیکن ہم نے سجدہ نہیں کیا ہم نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا لیکن اس کے بعد جب اللہ تعالی نے اسلام کی توفیق دی تو اس کا اثر یہ تھا کسی سے بھی سن لیتے تھے کہیں بھی سن لیتے تھے کہ سورت کی تلاوت کر رہا سجدہ کر دیا کرتے تھے تو حرد کرنے کا مقصد یہ معام پیش آیا مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے قرآن کے اعجاز سے اور قرآن کے اثر سے مرعوب ہو کر کے اور متاثر ہو کر کے سجدہ تو کر لیا لیکن ظاہر بات ہے یہ ان کے مزاج ان کی تعلیم اور ان کی تمام تر کوششوں کے بعد خلاف تھی لہٰذا نتیجہ کیا ہوا پر شروع کر پگنڈا شروع کر دیا کیا پروپگنڈا رہا پروپگنڈا یہ رہا کہ اب تو محمد اللہ مس محمد یہ بھی ہمارے بتوں کا نام اپنے قرآن جس کہتے ہیں اللہ کے یہاں اس کے اندر لینا شروع کر دیا اس کے اندر لینا شروع کر دیا اور بعض روایات سے پتا چلتا ہے بعد علماء اسے قبول کرتے ہیں بعد قبول نہیں کرتے کہ یہ خبر حبشہ کے لوگوں تک پہنچی کہ مکہ کے لوگ تو مسلمان ہو گئے مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے اور ہو سکتا ہے کہ مکہ کے ان مشرقین نے یہ خبر جھوٹی وہاں پر پہنچائی ہو یہ خبر جھوٹی پہنچائی ہو لہذا ان میں سے کچھ لوگ جو ہجرت کر کے گئے تھے بات دوسرے شہر میں کس کو کہاں تک اچھا لگے گا کس کو کہاں تک اچھا لگے گا دوسرے کے شہر میں جہاں پر کوئی اپنا نہیں ہے لہذا لوگ واپس آ گئے لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ یہ خبر ملی کہ یہ اطلاع جو ہم تک پہنچی ہے یہ جھوٹ ہے تو اس میں سے کچھ لوگ تو چھپ چھپا کر کے مکے میں داخل ہو گئے اور باقی لوگ واپس یہ معاملہ ہونا تھا کہ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دیکھنا تھا کہ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مسلمانوں کو وہاں جانے کی اجازت دے دی اس بار جسے دوسری ہجرت حبشہ کہا جاتا ہے ہجرت حبشہ دوسری حضرت حبشہ کہا جاتا ہے اس وقت مسلمانوں کی تعداد سو کے قریب تھی مسلمانوں کی تعداد سو کے قریب تھی اور ان کے امیر حضرت جافر طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسے بھائی حضرت علی بن عبی طالب کے بڑے بھائی تھے ان کے امیر وہ بن کر کے گئے ان میں تقریباً اسی مرد تھے اسی مرد تھے اور انیس اکیس عورتیں تھیں یہ لوگ بھی ہجرت کر کے وہاں پر چلے گئے ساتھیو اگر صرف یہ واقعہ جو ہجرت کا سیرت کی کتابوں میں ہے وہی بیان کرتا رہوں تو آج کا اسی میں ختم ہو جائے گا لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جانتا صرف یہ اختصار کے ساتھ جب یہ مسلمان وہاں پر پہنچے اور وہاں امن و سکون پائے اللہ کی عبادت کرنے کا انہیں موقع ملا تو مکہ کے لوگوں کو حسد ہوا غصے میں آئے غیرت آئی انہوں نے کیا کام کیا کہ مکہ سے دو لوگوں کو تیار کیا ایک وہ شخص جو عرب کے ان چار لوگوں میں ہے جنہیں عرب کے بڑے ہوشیار اور چالاک اور داہیا اور عکل مند کہا جاتا تھا وہ حضرت عامر عاص ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آمرم نے عاص رضی اللہ تالان ہو اور ان کے ساتھ ان کے ساتھ دوسرا عمارا ابن ولید ان دونوں کو بھیجا یہ لوگ مکے سے بہترین قسم کا چمڑا جو شام کی طرف سے لاتے تھے یہ لوگ تجارتی طور پر اور دوسری طرف لے جایا کرتے تھے کے لیے انہیں ایک خوب بڑا ہدیا تیار کیا اور, بڑی اچھے اچھے اور نجاشی کے پاس بھیجا ہدیا کے طور پر کہ لے جاؤ نجاشی سے کہو کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ بے وقوف انپڑھ جاہل لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہم نے ان کا محاسبہ کیا تو آپ کے یہاں بھاگ آئے ہیں اور آپ کے دین کو بھی قبول نہیں کیا اس کا اثر یہ ہے کہ ہمارے یہاں گھر گھر کے اندر لڑائی چھڑی ہوئی باپ بیٹے سے جدا ہے. ماں اپنے بیٹے سے ناراض ہے عجیب مسئلہ ہے بھائی بھائی سے جدا ہے ہم لوگوں نے انہیں روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ مانے نہیں وہ آپ کے ہاں آ کر کے پناہ لیے ہوئے ہیں آپ انہیں ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ نپٹیں اور ہمارے ہم جس مصیبت کے اندر مبتلا ہیں آپ لوگ اس مصیبت اس مصیبت کے شکار نہ ہوں نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں بلایا جائے حضرت جعفر طالب نے کہا کہ آج میرے علاوہ کوئی دوسرا گفتگو نہیں کرے گا بات میں صرف کروں گا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی ایک لمبی تقریر کی جس میں اپنی یعنی مکہ کی جو حالت تھی کہ ہم بت پوجتے تھے مردار کھاتے تھے بھائی بھائی کو مار دیتا تھا ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے ہم عورتوں کی عزت یتیموں بیواؤں کا حق آ جایا کرتے تھے نماز روزہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے جھوٹ بولنا سارا ہمارے یعنی ہر قسم کی برائیاں ہمارے اندر تھیں اسی درمیان ہم میں سے ایک ایسا شخص جس کی شرافت میں کوئی کلام نہیں ہے جس کے اعلیٰ خاندان ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے وہ ہمیں آیا ہمیں سچائی کی دعوت دیا توحید ہید کی دعوت دی ہم نے اسے قبول کر لیا بس اتنی سی بات ہے کہ ہماری خوف دشمن بن گئی جناب حضرت جافر اٹھے تقریر کرنے کو دین اللہ کی تفسیر کرنے کو کہا اے بادشاہ ہم لوگ کافر اور جاہل تھے ہم اس دارے مشقت میں نکمے اور کاہل تھے بہت بدکار تھے بدھ پوجتے مردہ رکھاتے تھے غریبوں کو شریفوں کو ضعیفوں کو ستاتے تھے یتیموں پر غلاموں لوڈیوں پر ظلم ڈھاتے تھے, دھاتے تھے پڑوسی زیر دستوں کو زبردستی سکھاتے تھے زبردستی دکھاتے تھے یہ حالت تھی برادر کا برادر جان لیوا تھا گناہوں کا سمندر ناؤ کا شیطان کھے وا تھا ایک لمبی تقریر کی اس کے بعد کہا نبی شہرا ہزہاری قوم میں جس کی عمارت کا کوئی منکر نہیں جس کی صداقت کا دیانت کا وہ آیا اور اس نے دعوت اسلام دی ہم کو نکالا موت کے پنجے سے بخشی زندگی ہم کو ایک لمبی تقریر کی اور اس کے آخر میں کہا بس اتنی بات تھی جس پر ہوئے اہل وطن دشمن ہمیں جی کھول کر دیتے رہے رنجو مہن دشمن ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے ملی ہم کو عذیت اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے ہمیں مجبور کرتے ہیں ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جاؤ یہاں حاضر ہیں ہم ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائیں یہاں حاضر ہیں ہم اب آپ ہی انصاف فرمائیں یہ سننا تھا کہ نجاشی نے کہا کہ تم لوگ سچ کہہ رہے ہو یہ وہی بات ہے یہ جو تعلیم ہے اور موسا علیہ السلام کی تعلیم کا ایک مصدر ہے دنیا ایک چراغ کی ہے دونوں سوتے ایک چشمے سے فوٹے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے لہذا تم جاؤ اور امن اور چمن سے رہو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی نجاشی کے دربار سے واپس چلے آئے لیکن رات میں امر نے آس ہردیوں کی ایک اور حکمت سوچی بتایا کہ عرب کے عقل مندوں اور چالاکوں اور ہوشیار لوگوں میں ان کا شمار تھا نے کہا کل میں بادشاہ سے ایک بات کہوں گا کہ بادشاہ بھی میری بات مان جائے گا لوگوں نے کہا کیا ہے کہا میں یہ کہوں گا کہ یہ دیکھیے یہ تو پوچھئے کہ حضرت بارے یہ لوگ کہتے ہیں علیہ اسلام کے بارے میں بڑی بری بات یہ کہتے ہیں بڑی بری بات کیا ہے بڑی بری بات کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہی نہیں جیسے آج کوئی کہہ دے بڑا ہمت والا ہے کہ حضرت شیخ ابد القادری جیلانی ایک ذرے کے مالک نہیں ہے تو دیکھیں اس کی کیا حجمت بنے گی جی سچی ہمارے بامبے میں بامبے میں چند بدماش یعنی گنڈے ڈاکو کی بات ہے کہ تین چار بالکل بامبے جہاں ہمارے بھائی خالی صاحب رہتے ہیں نا ان کے بالکل قریب میں یعنی سات راستہ بڑی مشہور جگہ وہاں پر تین چار اپن ایسے کھڑے ہوئے تھے ایک اس میں سے حدیث خاندان تھا, تھا؟ یعنی گنڈا بدماش حدیث کہاں ہوتا ہے لیکن خاندانی طور پر کیا تھا وہ اہل حدیث گنڈا بدماش نہیں ہوتا لیکن خاندانی اعتبار سے تھا اور دو چار جو تھے وہ بابا اور ان کو ماننے والے تھے تو بات ہوتی رہی کہ ہاں میں فلاں بابا کے پاس فلاں بابا اس میں کہا کہ ابے تو پاگل ہے جی گاڑی ٹیک لگا کر کے پاگل ہے بابا کے پاس کیا رکھا ہوا جو وہاں تو جاتا ہے واللہ صرف اتنا کہنا تھا بس کہ اس کو پٹا کر کے اس کی زبان کاٹ یہ بدماش داؤد ہے نا اسی کے چیلوں میں سے کوئی چیلا تھا وہ بھی تو پکا کبر پجاری ہے وہ جس کے نام سن کر کے ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور حکومت کچھ کہتی ہے تو ہم اس پر ناراض ہوتے ہیں پکا خبر پرست اور ایک نہیں دو نہیں مسجدوں کو چھین کر کے بامبے کے اندر اس سے بہتر ہے کہ نہیں اسے ساتھیوں میں تھے. جائے کہتے عیساء اسلام اللہ کے نبی تھے انہیں مسلمان اللہ کا بیٹا کو جائے کیا کہتے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں ایک مجبور انسان ہے یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے لہذا صبح کو کیا کام کیا کہ صبح کو جانے سے بادشاہ کے دربار میں جانے سے پہلے جتنے بادشاہ کے بڑے بڑے درباری تھے ہر ایک کو ہدیہ لے جا کر کے پیش کیا اور ہر ایک سے کہا کہ یہ جو آئے ہیں آپ ہماری تعید کیے گا بادشاہ کے پاس کل تو بادشاہ نے ہماری بات سنی ہی نہیں آج ہماری آپ تائید کیجئے گا بادشاہ کے پاس کہ یہ لوگ بہت پوری بات کہتے ہیں سب کو ہدیہ دے کر کے انہوں نے خرید لیا دے کر کے جب بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ سے کہا کی بادشاہ سلامت ایک بات تو رہی گئی ہے کل ہو نہیں پائی کہا کیا؟ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہتے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں, کہا کیا کہتے ہیں؟ ارے کہا بڑی عظیم بات کہتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بڑی عظیم بات کہتے ہیں کہا وہ کون سی بات ہے بلاؤ ان کو بلاؤ ان کو حضرت ام سلمہ اس حدیث کی روایت کرنے والی ہیں کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو جتنی الجھن اور پریشانی اس وقت پیش آئی تھی کسی اور بات پر ہمیں الجھن اور پریشانی نہیں پیش آئی بہت پریشان ہوئے ہم بڑی الجھن میں ہوئے عجیب کیا کیا جائے کیا کہو کہ <تصال> حضرت جعفر نے کہا کہ بھائی میں تو ان کے بارے میں وہی کہوں گا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جو اللہ تعالیٰ رسول نے ہمیں سکھلایا اس سے آگے میں جو ایک جگہ سزا, سزا جھیلتے رہے مصیبتیں جھیلتے رہے بہت ہو گئے یہاں سے بگا دیجیے گا اور کیا ہوگا لیکن وہی ہم کہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے اس سلسلے میں جو. <تصال> چنانچے نجاشے نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا عیسا ابن مریم کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو انہوں نے کہا کہ عیسائی ابن مریم سورہ مریم کے اندر جو بیان ہے نا کہا وہ اللہ تعالی کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہی ہم کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا اور ہمارے رسول نے کہا مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر شوہر کے عیسیٰ جیسے بیٹا دیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام مریم کے ایک لوتے بیٹے ہیں ان سے پہلے کوئی اولاد ان کو نہیں تھی نجاشی نے جب یہ بات سنی نیچے سے ایک کا اٹھایا اور عیسیٰ کی جتنی حقیقت ہے اس سے اتنا بھی کم انہوں نے نہیں بیان کیا جتنی حقیقت عیسیٰ علیہ اسلام کے ہے یہ کہنا تھا کہ اس کے درباری کیا ہوئے بفر گئے کہا کہ تم لوگ بفرو یا نہ بفرو چیخو یا نہ چیکھو حضرت عیسیٰ کی حقیقت یہی ہے جاؤ تم لوگ اس گھر کو اپنا گھر سمجھو اگر کوئی آدمی تمہیں تکلیف دیتا ہے اسے اس کی دوگنی سہ دی جائے گی تم اپنی مرضی سے یہاں سے جانا چاہو تو جاؤ تمہیں یہاں سے کوئی لے جا نہیں سکتا اس طریقے سے مسلمانوں کو بڑا سکون اور اطمینان مل گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ کہ اس کے فوراً بعد دو حادثات ایسے مکہ میں پیش آئے جس نے کفارے مکہ کو مزید تنگ کر دیا پہلا حادثہ کیا تھا حضرت حمزہ ابن عبد المختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور آپ کے اور آپ کے دوسرا رشتہ کیا تھا آپ سے ہوں گا بات شروع میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا بیان ہوا تھا ہم نے بیان کر دیا جی کیا تھے رضائی بھائی تھے آپ کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ. تھے پہلوان بہادر لڑائی میں ماہر ماہر سب کچھ تھا لیکن بسا اوقات ہوتا ہے کہ دنیا داری سے ان کا کوئی تعلق کون امیر بن رہا ہے کون بادشاہ بن رہا ہے کون کیا کر رہا ہے اسے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا صرف ایک کام تھا کہ صبح کو نکلتے اور چلے جاتے مکہ مکرمہ سے باہر حدود حرم سے باہر نکل جاتے اور شکار کرتے شام کو جب آتے تو سب سے پہلے مسجد حرام میں جہاں کافروں کی کفوار کی مجلس بیٹھی رہتی ہے آج ایسے کیا آج ایسا ہم نے شکار کا پیچھا کیا آج ہم نے ایسا شکار کیا اور یہ کیا اس کے بعد جاتے بیت اللہ کا طواف کرتے اور اپنے گھر چلے جاتے اپنے گھر چلے جاتے تبرانی کے اندر ہے کہ ایک دن وہ اپنے شکار سے واپس آ رہے تھے اور یہ تقریباً چھ نبی کا واقعہ ہے اور پانچ میں رجب اور رمضان میں کیا ہے مسلمانوں کی پہلی پہلی حفشا مسلمانوں نے کی تھی چھ نبوی کا واقعہ عام طور مؤرخی نے لکھا ہے کہ ایک دن آئے اور ابھی سفا پہاڑی کے پاس تھے کہ عبداللہ ابن جدعان نے کی ایک لونڈی نے کہا ابو عمارہ تم لوگوں کی غیرت مر گئی ہے کہا کیا ہوا کہا آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت تنگ کیا ہے ابو جہل نے آج تمہارے بھتیجے کو بڑا تنگ کیا ہے کہا وہ کیا کہا گالیاں دی برا بھلا کہا ہے مارنے کے لیے بھی دوڑا ہے مارنے کی بھی دھمکی دی کہا کی کسی نے اور دیکھا تو نہیں کہا کیوں نہیں بہت سے لوگوں نے دیکھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن خاندانی طور پر ایک غیرت تھی ایک حمیت تھی ایک جذبہ تھا وہیں سے سیدھے مسجد حرام میں آتے ہیں اور پہلے تو موقف کا اور ماحول کا اندازہ لگایا کھڑے ہو کر کہتے آج ہم نے فلا شکار کا ایسے پیچھا کیا ایسے کیا یہ کیا یہ کرتے کرتے کہتے بالکل ابو جہل کے قریب پہنچ گئے اور اپنی کمان اٹھا کر کے زور سے اس کے کندھے کے بغل مارا اور دوسرا اٹھا کر کے اس کے چہرے پر مارا کہا کہ بد بخت تم نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ محمد اکیلے ہیں آج سے میں بھی ان کا ساتھی ہوں آج سے میں بھی ان کا ساتھی ہوں میں بھی اس بات دل... کا اخرار کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے یہاں <تصفح> تک برو مخزوم کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے قریب تھا کہ کھانے کعبہ میں آپس میں لڑائی ہو جائے لیکن ابو جہل نے کہا کہ ابو ہمارا کو جانے دو فعلا ہم نے آج اس کے بھتیجے کے ساتھ برا سلوک کیا ہے یہ کہہ کر کہتے حمزہ واپس سیدھے گھر آتے ہیں تو دل کے اندر عجیب الجھن میں جذبات میں آ کے کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں لیکن بھائی ابو طالب مسلمان نہیں ہے فلا مسلمان نہیں فلا عباس مسلمان نہیں ہے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے میں کیسے مسلمان ہو جاؤں حمزہ رات بھر یہی الجھن رہی شیطان کہتا کہ نہیں پھر جاؤ اپنے اسلام سے دلی کے اندر سے ایک دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی رہی اسلام پر باقی رہو آپ وسلم کی خدمت میں گئے اور اپنا معاملہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جا جا جان یہ دین حق ہے اسے قبول کر لیجیے چنانچے وہیں پر وہ مسلمان اس سے مسلمانوں کو ایک بڑی قوت ملی اور دوسرا حادثہ یہ پیش آیا کہ بھی چند ہی دن گزرے تھے چند ہی دن گزرے تھے کہ مکہ کے اندر عجیب صورت حال پیدا ہوئی یعنی قریب تھا کہ بنو ہاشم اور بنو مختلف سے دوسرے قبیلے والے لڑ کھڑے ہوں مکہ کی گلیوں میں ہی نہیں بلکہ خود کھانے کعبہ مسجد حرام کے اندر خون کی ندیاں بہہ جائیں عجیب ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کیوں اس لیے کہ مکہ کے لوگ بہت تکلیفیں دینا شروع کیے اور بنو ہاشم اور بنو مختلف مطلب اس جذبات میں آگئے کہ نہیں ہمیں محمد دوسرے لوگ پروا نہیں تھی لیکن محمد اللہ ان کا ضرور دفاع کرنا ہے اچانک رہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں آخر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے جانتے کہتے ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر دو دور آئے ہیں اور دونوں دور عجیب ہیں ایک دور اسلام سے پہلے کہا ایک دور اسلام سے بات کہا جو دور ان کا ہے واللہ کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملتا یعنی اسلام سے پہلے اس قدر سخت دل اس قدر پتھر دل تھے کہ ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کرتے تھے لوگ کہ یہ مسلمان ہو جائے گا اور مسلمان ہو جانے کے بعد ولہ اس قدر نرم دل ہو جائیں کہ راستے میں جا رہے ہیں ایک بوڑھی عورت کہتی ہے کہ عمر حالانکہ امیر المومنین ہے بہی عورت کہتی کہ عمر میں اس وقت کو بھی جانتی ہوں جب مکے میں فلا جگہ جہاں دنگل لگتی تھی اور سوق اوقات میں تم کشتیاں لڑا کرتے تھے اور آج بھی میں دیکھ رہی ہوں تم خلیفت المسلمین بن کے ادھرا دیکھنا مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنا اور عمر فاروق ہے کہ سر نیچے کر کے سن رہے ہیں موڑی عورت کا کوئی جواب نہیں دے رہے کوئی جواب نہیں تو دو مرحلہ ان کے اوپر جو رہا ہے عجیب رہا ہے اس کے ایک واقعے سے آپ سنیے جب مسلمان ہجرت کر کے جا رہے تھے ایک صحیح واقعہ ہے مسلمان ہجرت کر کے جا رہے تھے اللہ تبانی کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابیہ جو پہلی ہجرت کر کے گئی تھی عامر ابن عبداللہ ایک صحابی ہیں یا عامر ابن ربیعہ اور ان کی بیوی لیلا بنتے ابی ہسما ہیں للا بنتے ابی حسما ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں سواری کے لیے ہجرت کے لیے تیار تھی مکہ سے باہر جا چکی تھی تو یاد آئی میرے ساتھ میرا بیٹا تھا اور ہم ایک اونٹ پر بیٹھے تھے یاد آتا ہے کہ فلاں چیز تو بھول گئی ہے فلاں چیز لہذا میرے شوہر نے مجھے یہیں پر روک دیا اور جا کر کے سامان لے آنے گئے اتنے میں دیکھتی ہوں کدھر سے کون آ رہے ہیں. کونہ رہا ہے عمر کہا کہ ہمیں بہت تنگ کر کے رکھا تھا ذرا دیکھ ان سے کوئی خاندانی جا نہیں کہتی ہیں کہ سب سے سخت مکے میں ہمارے اوپر کون تھے عمر تھے ہمارے بارے میں جانتے ہیں صحیح بخاری شریف میں ہے ان کے بہندوئی حضرت سعید ابن زید کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے مجھے اور اپنی بہن کو عمر رسیوں میں باندھ کر کے دیا کر دے تو صرف اپنے بہن بہنوئی کو نہیں بلکہ دوسرے لوگ بھی تو یہ ام عبداللہ اللہ بنت ابی حتما کہتی ہیں کہ عمر سے بڑی تکلیفیں ہم کو پہنچا کرتی لیکن کتنا بھی سخت دل ہو ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے کسی گوشے میں رحم کا پہلو ضرور رکھا ہے رحم کا مادہ ضرور رکھا ہے کہا کہ میرے پاس آتے ہیں غلط ایک ڈر لگی دوسرے کہا اب تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں کرے گا کیا عمر کرے گا کیا عمر ہم سے کہتے کہ اب عبداللہ کہاں جا رہی ہو تو غصے میں آئی اور کہتی تحبا جو جلا بھنا رہتا ہے وہ جلی کٹی سناتا بھی ہے کہتا ہے کیا کروں کہتی کروں نہ ہمیں یہاں سکون سے رہنے دیتے ہو نہ اللہ کا نام لینے دیتے ہو میں چلی جا رہی ہوں اللہ تعالی کسی زمین میں جہاں اللہ تعالیٰ ہم... جہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ بات کرنے کا موقع ملے گا ہمیں اللہ کا نام لینے, لینے... کا ملے گا حضرت عمر نے اپنا سر نیچے کر لیا کہا کہ امد اللہ صحیب اللہ اللہ تمہارے ساتھ ہو کہا یہ پہلی بار دیکھا تھا ہم نے کہ عمر کے اندر کسی قسم کی نرمی تھی یہ کہہ کر کہ, کہ عمر چلے گئے اتنے میں ہمارے شوہر عامر جب آتے ہیں تو ہم نے کہا ابو عبداللہ کا اش کی آج آپ نے دیکھا ہوتا کہا کیا دیکھا ہوتا یہ بتانے کے لیے عمر کی سختی دیکھیے لوگ ان کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے کہا کیا دیکھا ہوتا کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے عمر کے دل کو اتنا نرم ہم نے کبھی نہیں دیکھا تو کہا کیا ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا تو کیا سمجھتی ہے کہ عمر مسلمان ہو جائے گا خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان نہیں ہوگا یعنی یہ سختی تھی ان کی خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان نہیں ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے اندر خیر رکھتا ہے اسے دین کی توفیق دیتا ہے اور نباز عالم حکیم امن نبی کریم حضرت محمد مسا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھا کہ یہ شخص اسلام اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بن سکتا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالی دونوں عمر میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو اسے آپ اسلام کی توفیق دیئے تاکہ اسلام کو اس سے قوت ملے عامر ابن ہیشام یعنی ابو جہل اور یہ دعا کی پھر اس کے بعد اللہ تعالی تلقین کی آپ کو کہ نہیں صرف ایک کے لیے دعا کیجیے علامہ البانی رحم اللہ اپنی کتاب سحیح کے اندر اگر مجھ سے نمبر بھول نہیں رہا ہے تو بتیس سو بائیس یا بتیس سو چھبیس نمبر حدیث کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ تعالی خصوصی طور پر عمر کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما اسلام کو عمر کو اسلام کی توفیق ادا کر کے اے اللہ تو تعالی تعالی و تعالی و اسلام کو قوت عطا فرما چنانچہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غصے میں اٹھتے ہیں بڑے غصے میں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج مکے کے اندر جو فساد پھیلانے والا شخص کر دیتے ہیں چنانچہ راستے میں انہیں ایک اور آدمی ملا کہا کہاں جا رہے ہیں کہا کہ یہی جس نے مکے میں فتنہ فساد مچا رہا ہے نو اس کا محضرہ کرنے کے لیے اس نے کہا تمہیں اپنے گھر کی بھی کچھ خبر ہے حالانکہ معلوم تھا گھر کب خبر تھی لیکن کیا ہے را... ان کا رخ کی طرف دوسری طرح بدلنا چاہتا تھا۔ خبر ہے کہا کیا کہا کہ تمہارے بہن مہندوی کہا تو پھر انہی کا معاملہ پہلے تمام کرتے۔ آئے اور گھر میں دستک دیا تو معلوم ہوا کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے. کیونکہ پہلے بھی سزا دیا کہ معلوم تھا کہ مسلمانیں بات کے رکھا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے پاس کسی قرآن پڑھانے والے کو بھیجا۔ دروازے پہ دستک ہوئی بہن نے دروازہ کھولا خبا تھے جا کر کے چھپ جاتے ہیں اور کچھ بولنا نہیں ہے بس بہنوئی کو پہلے پٹ پیٹنا شروع کیا اٹھا کے پٹک کر سینے پر چڑھ لیے اور ان کی خبر لینے لگے اتنے میں بہن آگے پہنچتی ہے تو بہن کو زور کا ایک چماٹا مارا اس کے منہ کہ اس کے منہ سے خون کا فوارا نکل بہن کو بھی غصہ آ گیا کہا کیوں ہمارا کرو گے کی کیا؟, کیا کرو یہی کرو گے نا قتل کر دو نا اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہو اور کچھ کرو گے جو کچھ کرنا ہے تمہیں کر جاؤ لیکن یہ جان لو کہ اسلام کی نعمت جو ہم کو مل گئی اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے بہن بہاندوری کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنیں لگی دھارا آخر بہن نے کیا کہا کہ شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے جو کچھ کرنا ہے کرو مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے یہ بہن کا سخت جواب تھا کہتے عمر نے کہا کہ آخر کیا معاملہ ہے کیا پڑ رہی تھی اس پر بھی بہن نے ایک اور طرح دی کہا کہ تم مشرک ہو اسے اپنے ہاتھ سے چھو نہیں سکتے حق یہ کون سی بڑی چیز ہے چنانچہ قرآن پڑھے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں دارے ارقم میں تھے جیسا کہ ابھی تھوڑا بیان کروں گا وہاں پہنچ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہی میں لوگوں نے اتنی زور کا نعرہ مارا اتنی زور کا اللہ اکبر کہ پوری سبھا پہاڑی گونج گئی یہ ہونا تھا کہ اسی مجلس میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول وسلم جن جن مجلسوں میں جس جس محفل میں ہم نے دین کے خلاف کوئی بات کہی تھی اب وہ کوئی مجلس نہیں چھوڑوں گا کوئی محفل نہیں چھوڑوں گا کہ وہاں جا کر کے میں اپنے دین کا اعلان نہیں کرتا اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں دو قسم کی ہیں پہلی روایت تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی تو اسی وقت اٹھتے ہیں اور سیدھے آتے ہیں مسجد حرام میں مسجد حرام میں آتے ہیں اور تمام مکہ کے لوگوں کو سنا کر کے اس لیے کہ جو لوگ اسلام لاتے تھے عام طور پر اپنے اسلام کو چھپائے رکھتے تھے تمام لوگوں کے سامنے مسجد میں آ کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اشد اللہ الہ الا اللہ وان ابد ہو رسول یہ کہنا تھا جو لوگ وہاں پر موجود تھے سارے ان کے اوپر پل پڑتے ہیں یہ واقعہ ان کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں پل پڑتے ہیں ان کے اوپر ایک مار رہا ہے دوسرا پیر کھینچ رہا ہے اور اکیلے اللہ کا بندہ اکیلے سب سے بھڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ابھی ہم تھوڑے ہیں اگر چار چھ آدمی اور ہو گئے ہوتے تو یا تو مکے میں ہم رہتے یا تم لوگ رہتے ظاہر بات اکیلے ہیں اور وہ دسیوں کے اکیلے آدمی دس کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے جب تھک گئی اور سارے لوگ ان کے اوپر حملہ کر رہے تھے جتنے میں ان کے والد ان کے ماموں آصمن والے آتے ہیں اور کہتے بےوقف تم یہ کیا کر رہے ہو کیا سمجھتے ہو کہ بنو ادی تمہیں چھوڑ دیں گے تو لوگوں نے ان کو چھوڑا ہے ارد کرنے کا مقصد کہتے ہو امر رضی اللہ تعالان ہو نہیں نہ یہ صرف پوری مجسم میں اعلان کیا بلکہ اس سے فائدہ ایک ہوا ایک فائدہ ہوا اب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی مسلمان مسجد حرام میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا اور آپ پڑھتے تو آپ لوگوں نے پچھلی مجھ سنو کیسے ان کو تکلیفیں دیا کرتے کبھی لا کر کے اجڑی ڈال دیا کبھی آپ کو مارنے کھڑے ہو گئے کبھی آپ کا گلا گھوٹنے لگے ان کے علاوہ کوئی مسلمان لیکن حضرت عمر رجب مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے لڑائیاں کی مار پیٹ کی ہے ہے اور مسلمانوں کو لے آ کر کے وہاں پر کیا کیا ہے نماز پڑھائیے چنان جہت بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب سے حضرت عمر اسلام قبول کیے ہیں اس وقت سے ہمیں طاقت مل گئی ہے ہم لوگ کھانے کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن وہ مسلمان ہوئے تو ہم لوگوں کو لے کر کے جاتے تھے اور کہتے ہیں پڑھو یہاں پر نماز تم اس مسجد میں اللہ کے آباد کے زیادہ حقدار ہو اور اگر کوئی آڑے آتا تھا تو تلوار لے کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اسی کہتے ہیں کہ ماضل عزن اسلم عمر جب سے حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں ہم لوگوں کو طاقت یہ سال ڈیڑھ سال کے اندر ساتھ ہو کفار کے لوگوں کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا پہلی چیز کہ مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں لوگوں نے اپنا کاسد بھیجا تو وہ ناموراد واپس آیا تیسری چیز حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے چوتھی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور پانچویں چیز کی مکہ کے بنو ہاشم اور بنو متلف کسی شرط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مکمل بائی کات کا ماحول پیدا ہو گیا لیکن اس سے پہلے اس مرحلے کے چند اہم واقعات میں آپ کے سامنے اشارہ کرتے چلا ہوں پہلا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر بات ہے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے لوگوں کے سامنے آپ ان کے ساتھ مل نہیں سکتے تھے کبھی آپ نکل جاتے مکے کی پہاڑیوں میں کسی وادی میں لوگوں سے ملاقات کرتے آپ لوگوں کو واقعہ یاد ہوا ساد نبی وقعات بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے خون ہم نے بہایا ہے وہ کیسے سب سے پہلے خون جو بہا اللہ تعالی کے راستے میں جس مسلمان نے بہایا وہ کون ہے کہا میں ہوں اس لیے کہ ہم لوگ مکے کی ایک گھاٹی میں بیٹھ کر کے نبی کریم آپس میں آسل رسم نہیں تھے آپس میں بیٹھ کر کے ہم لوگ کو سیکھ رہے تھے کہ کافروں کا ایک وقت آ گیا اور ہمیں روکنے لگا تو ہم نے تلوار چلائی ہے تو ایک کافر کو چوٹ لگی کون بہا ہے وہ سب سے پہلا خون ہے اسلام کے بارے میں جو ہم نے بہایا تو کیا تھا اللہ کے رسور رسم عام مجمے میں لوگوں سے ملتے نہیں تھے اور ظاہر بات ہر وقت دور چلے جانا کہاں گھاٹیوں میں بڑا مشکل تھا لہذا مکے میں ایک جگہ متعین ایک گھر متعین کر لیا تھا جہاں آپ لوگوں سے ملتے تھے اور لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے اسے دارے ارقم کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے دارے ارقم رسول اللہ تھے اس دم مقیم خان ہے ارکم حضوری میں جناب حضرت حضرت و ہم بکر تھے ہم وہاں پر رہا کرتے تھے یہ کہاں تھا ساتھی آج برتھ اس جگہ کی تعین تو مشکل ہے اس لیے جانتے ہیں مکہ اور خانے کعبہ کے ارد گرد تمام چیزیں بدل گئی ہیں لیکن اگر آپ سفا پہاڑی کو اپنے پیچھے رکھیں اور جو قصر ملکی ہے اس کو اپنے بائیں آپ کی طرف رکھیں اور آپ کا رخ جو ہے اس طرف ہو تو وہیں جہاں جاتا ہے گویا کی وہ جو راستہ بنا ہے نیچے آنے کے لیے سفا پہاڑی کے دامن میں یہیں پر ایک گھر تھا دارے ارقم آپ وسلم نے اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا تھا اس لیے کہ یہاں خانے کعبہ میں آنے جانے والوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی جو قریب کا گھر رہتا تھا لوگ اس میں پناہ لیتے تھے تو لوگوں کو شبہ نہیں ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ انہی دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس پر ایک سورت نازی ہوئی قرآن مجید ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے او تھا ابو جہل تھا، عطبہ تھا، شہبہ تھا، اے سالے پڑے بڑے لوگ تھے، آپ انہیں سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر تھے وہاں دشمنی کرتے تھے لیکن یہ دشمنی اس بات میں آرے نہیں آ دیتی کہ آپ ان کو دین کی بات بتلائیں، سمجھائیں، ان سے کچھ معاہدہ کریں اتنے میں ایک بڑے مشہور صحابی اور جو پہلے پہلے اسلام قبول کیے تھے نابینا تھے عبداللہ ابن ام میں مختوم آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول مجھے بت یہ بتلا دیے مجھے یہ بتلا دیجیے چونکہ وہ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں آپ کو ان کا آنا یہاں پر پسند نہیں آتا یہاں آنا پسند نہیں آتا ساتھیو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی قادر مطلق ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی قادر مطلق نہیں ہے اس سے بھول چوک کا امکان ہے لیکن کوئی جو بھول چوک ہو اور گنا بھی ہو مسلحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی دیکھی کہ مسلمان ہیں ہی ان کا ایمان پختہ ہے ہی جس طریقے سے بسا اوقات آدمی اپنے بچے کے جڑی تھا تم گرا ہم ان سے بات نہیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ بچے سے اسے نفرت ہے اور دشمنی ہے تو حضرت عبداللہ ابن اب مختوم کے ایمان پر آپ کو اعتماد تھا یقین تھا لیکن اس مجلس میں ان کا آنا اور آپ کو مشغول کرنا آپ کو پسند نہیں آیا آپ وسلم نے اپنے چہرے کا رنگ اور انداز بدلا آپ کو جس سے کسی آدمی کا نا پسند نہ ہو اور آپ ان کے ساتھ مشغول رہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل کر کے اللہ کے سن متنبع کیا ابا صوت انجا اہل عام اللہ او یزک الذکر اما منسطنا سدا وہ اما من جا کسا تلا بنائے اراد کیا صرف اس وجہ سے کہ ایک انا نہ آ گیا ہے کیا معلوم آپ کو ہو سکتا ہے وہ نصیحت حاصل کرے جو لوگ تو آپ سے دور بھاگتے آپ ان کے در پہ ہیں اور جو آپ کے پاس اس لیے آتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے آپ اس سے ایراض کر رہے ہیں کل ایسا نہیں ہونا چاہیے کلہ ایسا نہیں ہونا چاہیے انہیں یہ قرآن ہے جس سے نصیحت ہے جسے نصیحت حاصل کرنا ہوگا نصیحت حاصل کرے گا تیسرا واقعہ بڑا دلچسپ ہے ساتھی ہو مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان تھا رکانا اور پورے مکہ میں اور مکے میں آنے والوں میں کسی نے کبھی اس کی پیٹ زمین سے نہیں لگائی تھی سن کے اندر روایت ہے اور ابو بکر الشافعی نے بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کسی نے مکے میں ان کی پیٹ نہیں لگائی تھی اور ظاہر بات اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا دنیا کے معاملات سے کچھ انہیں اپنے ورزش کرنا ہے کشتی لڑنا ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے انہیں کچھ علاقہ نہیں رہا کر کیا, کیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہیں گئے اور وہ بکریا رہے تھے آپ سے کہتے ہیں کہ محمد اللہ مسلح محمد آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں نا آپ کو بڑی طاقت حاصل ہے آپ اگر مجھے پچھاڑ دیجیے تو آپ کو سو بکریاں دوں گا مجھے آپ اگر پچھاڑ دیجیے تو میں آپ کو سو بکریا دوں گا آپ نے کہا کہ ٹھیک آپ ان کے ساتھ لے تھوڑی دیر میں پٹا کر کے ان کے سینے پر بیٹھ گئے عجیب جلدی بھی یہ معاملہ ہوا کہ ان کو توقع نہیں تو روکانا کو کہا ٹھیک ہے دوبارہ چلیے دوبارہ سو بکریاں اور دیتا ہوں آپ کو یقین ہی نہیں رہتا کہ مجھے کوئی پچھاڑ دے گا دوبارہ پھر آپ سے بھیڑے اور آپ نے بس دیکھتے ہی پھر انہیں پچھاڑ دیا اور پھر سینے پر بیٹھ گئے ان کے. چلیے تیسری بار سو بکریا اور دیتا ہوں سو اور دیتا ہوں تیسری بار پہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پچھاڑ دیا اور پھر سینے پر بیٹھ گئے ابھی آپ سینے پر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں یقین ہو گیا یہ کوئی انسانی طاقت نہیں کوئی غیبی طاقت ہے یہ کوئی غیبی طاقت ہے وہ کہتے ہیں کہ محمد اللہ مس محمد آج تک کسی نے میری پیٹھ کو زمین سے لگایا نہیں جانتے پہلوانوں کی یہی کشتی ہوتی نا کہ اس کی پیٹھ زمین سے لگ جائے وہ ہار جاتا ہے میری پیٹ کو کسی نے زمین سے لگایا نہیں ہے لیکن آپ ہیں کہ آپ نے لگا دیا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مسلمان ہو گئے کہا اگر یہ بات ہے تو میں تمہاری تین سو بکریاں بھی واپس کرتا ہوں لے جاؤ مجھے بکریوں کی ضرورت نہیں ہے آپ سے ان کی تین سو بکریوں کو بھی واپس کر دیا چوتھا واقعہ جو اس سلسلے میں بڑا اہم پیش آیا حضر ابر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت عمر وغیرہ کی اسلام لانے سے پہلے کا معاملہ ہے اظہار کیا کرتے تھے لیکن مکہ کے لوگ جانتے ہیں پچھلی بار مجلس بیان ہوا کیسے ان کو تکلیف دیا کرتے تھے ایک بار قدر مارا تھا ان کو کہ آپ کے ان کی آآ آآ ان کی بیٹی بیان کرتی ہے کہ اگر ان کے بالوں کیسے چھوا جاتا تھا تو ہاتھ میں آ جایا کر اتنی تکلیفیں دی تھی ان کو اتنا مارا تھا یہاں تک خطرہ ہو گیا تھا کہ بنو ادی کے لوگ, بنو طیم کے لوگ بنو تمیم طیم کے لوگ ابھی لڑائیاں چھیڑ دیں گے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا لیکن اللہ تعالی نے شفا دی تمہوں نے اللہ کے رسول صرف سے اجازت چاہی کہ مجھے ہجرت کی اجازت دے دی دوسرے مسلمان گئے تھے نے اجازت دی وہ مکے سے نکلے اور یمن کی طرف بر کے برقی تک پہنچے جو چھ سو سے ملتا ہے اور کہتا ابو بکر کہاں جا رہے ہو کہا چلا جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں جہاں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا جہاں اللہ کی بات کرنے کا موقع ملے گا مکہ کے لوگ مجھے اللہ کی بات کرنے نہیں دیتے کہا کہ ابو بکر مثلک لا یا خروجولا یو خرج آپ جیسا آدمی نہ کسی شہر سے نکالا جاتا ہے اور نہ کسی شہر سے خود نکل کر کے جاتا ہے بالکل بغل ہی وہی صفات آپ کی گنائی جو خدیجہ نبی کریم وسلم کی صفاتیں گنائی تھیں. آپ سچ بولتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں مصیبت کے وقت میں لوگوں کے کام آتے ہیں آپ کیسے جائیں گے چلیے میں اپنی ذمہ داری پر آپ کو واپس لے چل رہا ہوں چھ سو واپس لے کر کے آئے اس وقت چھ سو کلو میٹر جانتے کتنا رہوگا واپس لے کر کے آئے اور مکہ کے لوگوں سے کہا کہ ابو بکر جیسا شخص ہم نے امانت امان دیا ہے وہ ہمارے امان میں ہے وہ جیسا شخص نہ اب کسی شہر سے نکلتا ہے اور نہ نکالا جاتا ہے چنانچہ ان لوگوں نے کہا یہ بات صحیح ہے لیکن انہیں کہیے قرآن پڑھا کریں تو آہستہ پڑھا کریں صدیق نے کچھ دنوں تک تو یہ اس بات کا التزام کیا لیکن اس کے بعد اپنے گھر کے سامنے ایک بنایا اس پر بیٹھ کر کے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے اور جب قرآن پڑھتے تھے تو بڑے رقیق القلب تھے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ ارحم امتی بے امتی ابھی بکر. میری امت پر رحمت کرنے والا میرا امتی کون ہے ابو بکرہ بڑے رحمت دل تھے لہذا وہ قرآن پڑھتے تھے تو روتے تھے تو کافروں کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے سنتے رہتے تھے تو کافروں نے کہا کہ تو عجیب مسئلہ کھڑا ہو گیا جا کر کے ابن الدگنا سے شکایت کی بنو خارا کا سردار تھا ابن الدگنا سے شکایت کی کہا کہ آپ کی امان میں ہم نے دیا تھا لیکن ان سے کہیے آپ کی امان میں رہنا ہے تو اپنے گھر میں جو کرنا ہے کریں باہر نکل کر کے ہمارے بچوں کو برباد عورتوں اور بچوں کو خراب نہ کریں بکر نے کہا مجھے یہی کرنا ہے تمہاری تمہارے امان کی مجھے پرواہ نہیں ہے جو میرے ساتھ کرنا ہوگا اس درمیان میں یہ واقعات پیش آئے ساتھیوں اس کے بعد مکمل بائی کارڈ کا مرحلہ پیش آیا جسے میں یہیں چھوڑ کر کے اس لیے ایک تھوڑا سا موضوع لمبا ہوگا میں چند باتیں اس سلسلے میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آج کے درسے میں فائدہ کیا ہوا پھر انشاءاللہ یہ اللہ رمضان کے بعد شروع ہوگا تو وہاں سے رکھیں گے جہاں سے سلسلہ مکمل بائیکاٹ کا ہوا تھا دیکھیے صحابہ کرام کی فضیلت ان واقعات سے صاف ظاہر ہے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس لائق سمجھا ان کے اندر اتنا ایمان دیکھا کہ وہ اللہ تعالی کے نبی کی صحبت کے لیے مناسب دوسری بات اس وقت کے مسلمانوں کی ایمان کا طرح اندازہ لگائیں کہ ہر قسم کی تکلیفوں کے باوجود اسلام پر اڑے رہے کافی ہر قسم کی تکلیف دیا لیکن دو چیزوں میں سے کسی پر کامیاب نہیں ہوئے ساتھ ایک تو یہ کہ کسی کو دین سے پھیر نہیں سکے تکلیف دے کر کے اور آپ لوگوں نے سمجھایا کیسی تکلیفیں دیا کرتے تھے کہ آگ کے انگاروں پر ساتھیوں لیٹنا سن لینا اور مسئلہ ہے لیکن جب معاملہ تجربے کا ہے پریکٹیکل کا ہے تو اور مسئلہ ہوا کرتا ہے آگ کے انگاروں پر لیٹنا سوچ کر کے انسان کی روح کاپ جاتی ہے جے جائے کی ایک بار نہیں دو بار نہیں اور آگ کے انگارے جسم کی خون سے اور پیپ سے بج رہے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص کو بھی نہ دل سے پھیر سکے نہ کوئی آدمی اگر ایمال لے آنا چاہتا ہے تو اسے ایمان لانے سے روک سکے ذرا غور کریں دونوں میں سے کوئی کام نہیں کر سکے یہ الگ بات ہے کہ ایمان لانے والوں کی رفتار کم آستہ رہی ہے لیکن جو ایمان لانا چاہتا تھا جسے جسے عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں تفصیل کا موقع رہے کہ میں بتا کتنی تکلیفیں دیا لوگوں نے کتنا مارا ہے لوگوں نے لیکن ایمان لانے سے روک نہیں سکے دوسرا فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رعایت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف خطرات سے آپ کو بچاتا ہی نہ تھا بلکہ آپ کی تسلی کے لیے سامان پیدا کرتا جیسے پچھلی مجلس کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے موجودہ دکھایا کہ یہ دیکھیے آپ کا مقام تو یہ ہے کہ درخت بھی آپ کی باتوں کو مان رہا ہے آپ کیوں پریشان ہوتے تو اللہ تعالی جگہ رہ رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کیا کرتا تھا چٹھی یا چوتھی چیز یہ کہ کی بات کو ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ جہاں تک بنانے بگاڑنے لینے دینے کا معاملہ ہے یہ سب کچھ اللہ نے کس کے پاس رکھا ہے اپنے ہاتھ رکھا کسی انسان کو یہ دیا نہیں کسی انسان کو نہیں دیا اس کی سب سے واضح مثال کیا ہے حضرت امر سلمہ خود بیان فرماتی ہے اللہ کے رسول علیہ وسلم کو تو آپ کی چچا کی وجہ سے رکاوٹ تھی دوسرے لوگوں کے خاندان والے لیکن کمزور جو مسلمان تھے انہیں کوئی بچا نہیں سکتا تھا وَإنَّ رَسُولَ رسول لَا يَسْتَطِيعُ دَفْعَ علی کام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس مصیبت کو دور نہیں کر سکتے تھے دور کرنے کے آس پاس طاقت نہیں تھی تو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک اور ہر چیز پر خادر کون ہے اللہ تعالیٰ ہے وہ اس میں سے جس کو جب چاہتا ہے جتنا حصہ دیتا ہے اور جب چاہتا ہے نہیں دیتا نبی کریم وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی کہ رکانہ کو آپ نے کیا کیا پچھاڑ دیا یہ موجہ دیا آپ کو اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ موجا بھی دے سکتا تھا کہ تپتی ہوئی ریت پر لیٹنے سے آپ بچا لیتے حضرت خباب کو آگ کے انگاروں پر لیٹنے سے بچا لیتے لیکن اللہ نے آپ کو یہ طاقت اسی لیے آپ کی زو زوجہ، زوجہ ام سلمہ کیا کہتی ہے وہ رسول اللہ اور دفاع علی کان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مصیبت کو لوگوں سے دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے اسی طریقے سے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے جس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جب چاہتا ہے جس کے دل کو سخت یہ مجھے بتائیں اللہ حضرت ابو طالب اللہ کے رسول کے زیادہ قریب تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ عمر رضی اللہ تعالی جی ابو طالب تھے اور کس کا دل زیادہ سخت تھا ابو طالب کا کیوں عمر کا جی عمر رضی اللہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کے دل کو نرم کر دیا جتنا ہی سخت تھا ذرا آپ سوچیں عامر نے کیا کہا تھا کہ خطاب کا گدہ تو مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر اسلام یعنی یہ تصور تھا ان کے بارے میں اس کے برخلاف ابو طالب کا دل اتنا نرم تھا لیکن اللہ تعالی اسلام کے لیے نہیں کھولا اسلام کے لیے اور اسی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے تو دنوں پر کس کا قبضہ ہے اللہ تعالیٰ کا کسی دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے اور ایک فائدہ یہ کہ قرآن کی قوت ساتھیو ساتھیو اسی لیے اللہ میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں بڑی تاثیر رکھی ہے پچھلے ہفتے جو ایک واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا قرآن کی تاثیر کا نبی کریم سے قرآن کی آیت پڑھی اور ام جمین انہیں دیکھ نہیں سکی امام قرطبی خود بیان کیا ہم نے آزمایا ہے کہ قرآن کی وہ آیتیں ہم نے پڑھ لی ہیں تو مجھے کافر دیکھ یہ تو ظاہری بات ہے اسی طریقے سے قرآن کے پڑھنے کا اثر اسی لیے بعض لوگ اس وقت جو غیر مسلموں پر دین غیر مسلموں کے بارے میں دین کا کام کرتے ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں ان کی دعوت یہیں سے شروع ہی ہوتی سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات پڑھ کے ان پر تلاوت کرتے ہیں ان کے سامنے اس کا نہیں سکتا اس کے فدے ہاں اس کا ایک فائدہ ہے اس لیے قرآن کے اندر اللہ نے سمجھے نہ بھی آدمی پھر بھی عجیب سی تاثیر رکھی جیسا کہ جیسا کہ اور اس کے لوگوں پر ہوا ہے اور آخری بات یہ ہے ساتھی اس کو ہمیشہ اور خاص طور پر اس وقت سامنے رکھنا چاہیے کہ اسلام سے جو دوسرے لوگوں کی دشمنی ہے وہ افراد اور جگہ کے لیے نہیں ہے وہ افراد کے لیے اور جگہ کے لیے اگر افراد کے لیے ہوتی اور جگہ کے لیے ہوتی تو جو لوگ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے حبشہ ہزار کلومیٹر دور وہاں پیچھا کیوں کیا لوگوں نے اسی طریقے سے آج بھی بعد لوگ دیکھیں ناب کے صرف مسلمان رہتے ہیں انہیں الحمد پڑھنا بھی نہیں آتا ہے پھر بھی باطل اسے قبول نہیں بعض حکومتوں کے حاکم اگرچہ کمسٹ رہا کرتے ہیں لیکن مغرب یہ قبول نہیں کرتا کہ اس ملک کے اندر کوئی بڑی طاقت پیدا ہو کیوں انہیں خطرہ اس سے نہیں ہے خطرہ یہ ہے کہ کہیں کچھ لوگ دین کے نام پہ آ کے اس طاقت کو ہمارے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام نشانی لے رہ جائے اسی لیے اس وقت دنیا میں دیکھیں گے کی پورے مغربی دنیا کے لوگ کسی بھی اسلامی ملک کو طاقت میں آنے دینا نہیں چاہتے تو اصل طاقت ان کی افراد سے اور ملک سے نہیں ہے کس چیز سے ہے اصل طاقت کیا ہے اسلام سے ہے اور یہ شیطانی حربہ ہے جو شیطان اپنے چیلوں کو سکھلاتا ہے اور اس بات بھی توجہ دے لیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اس پر ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے آج ہمارے بہت سے بھائی لوگ ہیں بہت سے لوگ اور عام طور پر سوال ہوتا ہے ابھی قریب بھی ہم سے سوال ہوا بہت سے لوگ ہیں کہیں نوکری کا مسئلہ ہوا اور وہاں تو ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا ممل صاحب کیا کریں تو کیا کرتے ہیں ارے بھائی کھانے کے لیے بھی تجھ کرنا لہٰذا نباد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں لیکن اس وقت کے مسلمانوں کی قوت دیکھیے نجاشی کے دربار میں یہ اس کا یہ آداب ملحوظ رکھا جاتا تھا کہ جو کوئی بھی جاتا تھا وہ سجدہ کس کو کرتا تھا نجاشی کو نجاشی کو سجدہ کرتا تھا سلام کرنے کا طریقہ یہ تھا لیکن حضرت جعفر نے جب داخل ہوئے اور مسلمان تو نجاشی کو سجدہ نہیں کیا نجاشی نے کہا کہ یہ کیوں کہا کہ ہمارا نبی جو دین لے کر کے آیا ہے اس میں سجدہ صرف اللہ تعالی کے لیے جائز ہے کسی اور کے لیے جائز نہیں سجدہ کرنا یعنی ذرا سوچے مجبوری کے حالت میں تھے پریشانی کے حالت میں گئے لیکن پھر بھی دین کے اوپر امر کرنے کے اندر انہوں نے کوئی اسی طریقے سے جب ان سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں پوچھا جانے لگا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم وہی کچھ کہیں گے کہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے لہذا مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے اور اللہ نے اس کے لیے بہترین راستہ نکالا لہذا اگر مسلمان بھی یہ سوچ لے ساتھی ہو کہ ہاں اسے یہ دین کا کام کرنا ہے کسی بھی حالت میں کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے وہ من یہ تقللہ ہے یہ جو اللہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق تھا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی سیرت سے محبت آپ کی سنت سے محبت ہمارے اور آپ کے دل میں ڈالے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے ساتھیوں ہمارا آپ کا یہاں پر جمع ہونا قبول کرے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے رمضان سے پہلے تک ہماری آپ کی یہ مجلس چلتی, رہے چلتی رہی ہے رمضان کے بعد بھی جب شروع ہو تو یہ مجلس ہماری اور آپ کی اسی طریقے سے چلے سبحاند اشد اللہ الہ الا انت